ارشادِ امیر المومنین علیہ السلام ہے حکم خدا کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں نرمی نہ برتے اجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے اور ہرس و تما کے پیچھے نہ لگ جائے